اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپن رحمت کرنی اور عقل مندوہے کی نصحت کو